سلام سلا تو وہ على ملا الرسل, الرسل وخاتم امبیا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 فتنے آن گے یعنی دل دیا پے جی بندے دا جسم مرے گا او بندے دا دل مر جائے گا یعنی کیا مطلب کیسے فتنے آن گے بھی تباہ کر ایمان بھی تباہ کر سخت ترین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 کس نو آخد انگلش کا لفظ بولے لفظ ہے اس خبیر زبان کا اس کا مطلب ہے لا دین کی مطلب ہے لا دی حوالہ گل کرنا عالم اسلام کی اخلاق کی صورت حال کتاب اسرار عالم دی کراچی تو چھپیے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 توجو نال بولو شدہ اللہ موضوع بڑا اہم ہے کہ جتھے چل پائے گا نا اتنے اگ لا چے گا آآ آآ آآ آآ آآ باطل کے ایوانہ دیکھ اگ لا پھڑ کے اج لا اللہ دے بے الکل بے تے کے فضل بالکل مٹ پروفیسر تے سارے انج چیقن گے جیسے ال چیق گئی مسٹر اتنے لایا نا میں موضوع جمعے والے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 ادخلوا میں کافہ ماشاءاللہ سلامتی سلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ سبحان اللہ ولا تتبعوا خطوات الشيطان اور شیطان دے پیراں دے نہ چلو شیطان دے پیراں دی پیروی نکرو کرو انه لكم هدى ومبين سبحان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 اور ایک کنگلی تے سپ نے ڈنگ ماریا اندر مریا پیا کٹھے مرے گا کہ نہیں <تصفح> ہر کے کتے چاک ماریا مارے باروں، تے اندر جسم دے پینے کا کی فائدہ سارے جسم چڑھ جانی ہے کہ نہیں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 سلامتی کوشش ہوں چوری گل ہے مستحب نہ چڈیا جائے کسی حام کام کا اتقاب کرنا دور کی گل ہے انہوں کی کوشش ہوں تو کوئی مکروہ کم بھی نہ ہو ہاں جی اس واسطے ہو محفوظ ہوں نے اتنے بھی محفوظ رہتے نے اور اگا قبر چیز بھی حشرچی رحمت خدا چ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 جدو کفر دی بنیاد سی، دین انگریزی شیطانی جمہوری ملک بننا سا دے نال لڑن لڑ بغیر انہوں آپ ہی دستفا دین دی حکومت قائم کرنی ہوئے نا پھر حسینی خون لگتے ہیں پلیٹان رکھ کے نہیں آ سودا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 اے اتنے بچارے ساڑی قوم بچاری بدھو صرف حلوہ ہلو تنشا ہر شہر تو بے خبریں بیچاری ستی اچھا یہ مر برا کے پہنچا یہ <laughs> نہیں دینی تے اگریز ای پہنچ پیا جی سدر نے جنگ نہیں کیگریز تنگ کی ہربے کی کیت دھوکھے کیتے فراڈ کیت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 لاڈ کرومر آخیا انگلش جہ پڑھ سکتے ہیں وہ اصل حوالہ انگلش کھڑا اگلا ترجمہ لکھیا کھڑا ہے ترجمہ اردو والا میں سنا چھوڑا بول بول بولو کہنے لگا انگلستان اپنی تمام نو آبادیات کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہے اچھا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 جی میں سدر وزیر اعظم اندر ہوں نہ وہ کہڑے اس تحت انہیں حلف اٹھایا کوئی سکتا ہے بہت اچھے گورنر گورنر تے جنرل دا مانا کی ہوں ہوں جنرل کا کی دا ہوں گا بڑا جرل وام تے گورنر اچھا اے دسو گورنر ملک دا آخری حکمران ہوتا ہے یا گورنر تنہے نے گورنر تو ہوں کہ نہیں گورنر تو سوبے کا ہوں گورنر تو انزیر وزیر وزیر دے وزیر اعظم وزیر اعظم صدر ہوں اے دسو تے ملک دا پلیا وڈا وہ تو گورنر سی وہ تو سدر کیا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 ووٹ تو جلیا ووٹ لین نہیں ایمان لین آن لائن دین لین آر شری لے سڑک جو بن گئی تو ہر شا ل گئے تڑا منافع چڑا فائدہ کی کلندر اقبال فرماندہ سناوا اقبال فرماندہ ہے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 قائد کشمی سمجھ آئی کوئی نہ آئی اے سن وہ بنیادی گلان جہیا چند میں تھوڑے کر سن دعا اللہ تعالی حضور دیکھ جوڑے مبارک ددکا مسلمانوں اے ہوئی اسلامی سوچ عطا فرما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 اس وقت انہوں روٹی تک بھی دینا گوارا نہ کرو ان دی قطع کی کتا تعلقی حرام ہے ریا مسئلہ کسی نال دین واسطے دینی غیرت واسطے کتا تعلق کی کیتی ہوئی بولنا چڈ دتا بند رشتہ دار بھی ہوئی ایسی کتا تعلقی اللہ دی بارگاہ دے اندر بہت بڑی عبادت تین صاحب ہے تین صاحب ہے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 ہوں اٹھو تے آخو یہ پابندی لاؤ یہ جہادی ترجیم دہشت گردی موٹی جی گل ہے جماعت لشکر تحبا جی جہادی ترجیح کی کیوں ہے امریکہ ایک دعا مارا ہے تنظیم کا نام وٹ گیا اچھا جڑے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 مستی نہ ہوئے کہ شکل لگے، ساتھ تک جائز ہے لیکن مستحبے چار انگل تے جے شکل پیڑی لگے پھر حرام ہے لمیا رکھ لینیاں جس جی نال بندہ دھوش لگے وی اس کا مزا پورا من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 بغیرت مولی نہیں میں ایمان ویچن والا نہیں میں ما مست مائ تیری دھی بہن دی عزت دا چوکیدار ہوں ہاں میں قسم کر کے قرآن بھی پیانا. تیرے دین ایمان دا بھی چوکیدار ہاں تیری دھی بہن دی عزت کا بھی چوکی جہے ملا اجازت دے گے وہ خود سانی نہیں خود ایک اس لانتی ملوث نے کسم یہ پیا جی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 سرکار نے فرایا کفارا گلام آزاد کردن کا مالک ہے مالک کو میرے کو شاہی کون کو بیٹھے تھے کجورا کا ٹوکرا آیا نے فرمایاں تیرا کفارا آدھا کی یا رسول اللہ میرے گھرا ہے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 میں اپنی گھر والیوں سفر کیا میرے جائز نہیں کو اس کے نوج ملا اپنی فوجیاں عزت تو شاید بڑے سب کچھ تو اتنے جا کے تو آ کے مورچے سے لڑتی پی مورچے دی قرآن حدیث نترج میں پڑھنا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 بھائی جنگ دی حالت دے اندر وڈے رکھنے تو جنگ دی حالت سوا ہے تو ملنگ آدھے جڑے بھی بڑھائی پھرنے سانو بھی سواب ہے تو میرے مفتی دا دا او نامنا آد مفتی آکہ یہ کو جنگ میں رہتے ہیں جی بدائی فرد جنگ میں رہتے میں مفتی جی آفتی دے دے خدا دے بندے لانتی لوگ نفس پرست ہیں شریعت نبی نو اپنے نفس دے پیچھے پھیر دن نفس ننہانگوں انگریز دے پیچھے پھیر د اس واسطے گل تین بھی دی صحیح وہ بندہ دستا ہے جڑا نفس نو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 خاجہ نور محمد سروری کلاچوی انہیں کتاب لکھی ہے عرفان عرفان جلدہ جیل پہلی جلد لکھیا ہے کہ سکول سکول اے مانوی بچڑ خانے پیر بہو سلسلے کے درویش نے لکھا سکول بچانے بچڑ خانے مطلب دی اولاد زبا ہوں لیکن پتہ نہیں اے مجھے نواں حوالہ ملیا ہے نواں حوالہ پھر،, پھر اگے انہاں لکھا ہے کہ جدو بستے لے کے مے جانے سکول اس لیے لوگ سمجھتے ہیں یہ پڑھن لیکن او حقیقت کافر ہون جا رہے ہیں اے پیر باہو دے سلسلے کے بلی لکھے جہے اپنے آپ کو سلطانی ہی اخوا سلطان دے اچھا سلطان بہو دے مرید ہاں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 آدیش آیا نبی پاک سرکار دیا نو بیبیا پاک خدا. نو گھر والیاں سن حضور دیا بک وقت یارہ کل سن کوئی عمل کر سکتا سڈے تیرے واسطے امت واسطے کی نے ادیش بھی ہوں تو سنایا ہوں سنائی حدیث پاک او چھ مہینے بکرے والی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 تیسرا او کہ اندر گالی گلوچ اس مزاق گندے نماز جاندی ہے سارا چوتھا ای چوہا جلا دین پیسے کی دی شرط لگ جاوے پھر کبیرہ گناہ حرام گنا اور اکا گیا مسیحی کے ساتھ کھانا کھانا جی جی نہیں آئی ہوں یہ مسیح کھانا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 سلام والی موت ایمان والی فرما کفر مخالف بنا کفار دشمن بنا کفار دا ویری بنا مولا آلی. جس طرح کافر تھا ویری اسی طرح ویری بن گئی صلی اللہ حبیب ہی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 غیرت لال غیر رتو بے غیرتی تھی پسند بھائی تھیٹر چلائیں گے نچائیں گے سناخ کھڑائیں گے عورت تک ہونے کے لیے بنی جائے چاہے ماں ہو چاہے بہن ہو گیا بنا غیرت دے لال غیر بے غیرتی پسند پردے دال ویرے ننگیاں سب